www.attableek.com The Reviver The Reviver of Iman. <laughs> میں چاہتا ہوں کہ میں گزارش کروں کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی تدابیر اختیار کی جائیں ان میں رنگین اور رنگین اشیاء کو شامل اس طرح بتا آپ میں نے اپنی کمپنی میں جا کر بھائی کو بھی کہا کہ پروگرام پلانٹ ہے یا کوئی چیز نہیں ہے ایناں میں نے کہا ہے نا کہ میں اس کو اور نہیں کروا دوں یہ لے کروں گا میں کچھ دن اس کو نہیں دوں گا پلانٹ ہے پلانٹ ہے نہیں کرنا چاہوں میں جانتے ہیں کہ انہیں پہنچانے کی سب ان سے کام ہوتی ہے کسی نکالوں کی چیزیں پوری ہوتی ہے لیکن انسان پہلائی کس کام کے لیے ہوگا جس کے لیے اتنا لمبا چوڑا اہتمام ہوا خود یہ انسان کس کام کے لیے پیدا ہوا ظاہر ہے کہ یہ انسان جس کے لیے اتنا لمبا اہتمام ہوا صرف کتنی بات کے لیے تو پیدا نہیں ہوا وہ اچھی گندہ کھا کر اسے بنا کر پھیلیں اور اسی میں پوری زندگی گزار کر اس کی یہ چلا ہے اسی بات کے لیے تو ظاہر ہے کہ اتنا بڑا انڈا اور اس کا اتنا بڑا انتظام اتنا بڑا اہتمام انسان کے لیے ہوا اسی بات کے لیے بھی نہیں ہوا بات طے ہوں گے. دوسرے میں انسان دنیا میں صرف کھانے اور نہیں آیا کھانا کمانا جو ہے یہ انسان کا مقصدی زندگی تب بدل نہیں سکتا ہاں ضرورت زندگی کہنے کے انسان میں ضرورت تو ہے انسان کی یہ ضرورت زندگی ہے مقصدی زندگی کیوں کہ یہ انسان فہرستہ نہیں ہے انسان ہے جس کے بعد کھانا بھی ہے پینا بھی ہے کپڑا بھی ہے بجلی بھی ہے رکھی بھی ہے کاروبار بھی, بھی, بھی ہے یہ سب ہوا ہے اور اس کے ساتھ رکھنے کی اجازت بھی ملی کیونکہ یہ انسان ہے طریقہ نہیں لیکن یہ ساری چیزیں انسان کی ضروریات میں سے ہیں مقاصد میں سے ہیں انسان کا مقصد نہیں ہے اس کام کے لیے انسان کو اللہ نے نہیں پیدا کیا یہ کام تو بہت اچھی طرح سے اللہ تعالی جنت کے اندر پورا کر رہے ہیں بڑھیا قسم کا کھانا بڑھیا قسم, قسم کے کپڑے بڑھیا قسم کا مکان بجٹ قسم کی بیٹیاں بہت ایش تاراؤں کا نقشہ یہ تو جا کے جلد کو ملے گا کیش گراہ جو ہے وہ اللہ نے جلد بنائی لیکن دنیا میں اللہ نے لوگوں کو بھیجا تو کس کام کے لیے بھیجا کس بات کی لیے ہماری اللہ تعالی نے دو حیثیتیں بنائی ہیں ایک حیثیت تو ہماری یہ ہے کہ ہم अल्लाह के बंदे हैं और दूसरी हैसियत हमारी है कि हम वजी अकम सल्हल वसम की उम्मीदी है अल्लाह के बंदा होने के अतबार से हमारा जो मकसली जिंदगी है वो तो है बंदगी और वजीर अकम सल्ला वसम को उम्मीद होने के अतबार से हमारा जो मक्सली जिंदगी है वो है दामत بندہ ہونا یہ دوسری متوں میں بھی تھا اور بندگی ان کا بھی مقصد زندگی تھا اور انہوں بھی ہماری کلا لائے رائے گندہ پہنا تھا لیکن ہوئے اکیلے سر ان کی امت میں ہونا یہ ہماری خاص امتیازی نوعیت اللہ نے دی خاص بات ہے جو پچھلی امتوں کو نئی ملی پچھلی امت لائے رائے گداخ کے ساتھ کوئی کہتا ہے مسا کریم ملتا کوئی ایسا نئی کوئی ابراہ حض کہتا ہے لیکن ہمیں یہ خوش نصیبی ملی سہم اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ عل کہتے ہیں اور یہ بھی کا کرم ہے فضل ہے کہ اس وقت میں ہم مدینہ الا سے ہزاروں دور ہیں زمانے کے اعتبار کے میں دیکھو کہ چودہ سو سال ہم دور ہیں اور مکان کے اعتبار کے لیے دیکھو کہ ہم ہزاروں ہیں مائل دور ہیں لیکن ہماری زبانوں پر بہن مدد ہوا سلے قدم جھگا ہوا ہے اور ہمارے کان بھی سن رہے ہیں اور جمع اس لیے ہوئے ہیں تاکہ یہ مبارک زندگی ہمارے اندر آ کر اور پورے آدم سے اندر پھیلے جمع اس لیے ہو زبانوں پر ہے کانوں پر ہے بدن سے جاری ہو سورے آدم میں پھیلے یہ ہمارا یہاں پر جمع ہوتا ہے میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہونے کے اعتبار سے ہمارا مقصدی زندگی جو ہے وہ ہے دعوت کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے آدم کے لیے اور کراون تک کے آنے والے زمانے کے لیے ندی بنا کر بھیجے گئے یہ شام اور کسی نبی میں ہو لیکن بیم اس دنیا سے پردہ فرما گئے اگر مبارک میں کشی لے گئے آئندہ کوئی نبی آنے والا نہیں تو پوری دنیا میں وہ صحیح راستہ کیسے چالو ہو اور کیسے پھیلے جس کو اس نے پانچ سال کا لے کے تشریف لائی کوئی ندی دوسرا آنے والا ہوتا تو وہ آگے چلتا نبیوں کا آنا بند ہو چکا اور نبیوں کا آنا بند اس لیے ہوا کہ اب وہ جو کام تھا جب وی آئی علیہ رام اگر کیا کرتے تھے تو وہ کام اس مت کے سپورٹ ہوا ارفاز کے میدان میں کھجل ودا میں مختلف مقامات پر زو اکرم صلی اللہ علیہ سبن نے الوداعی جو بات اس مت سے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اللہ پر شاہد الکمر خاعبہ تم تمہیں جو حاضر ہے وہ غیر حاضر تک بات کو پہنچا دے صاحبہ بلا واسطہ اس بات کے مخاطب تھے اور ہم لوگ بل واسطہ اس بات کے مخاطب ہیں کہ گویا عبدال اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری نصیحت آخری وصیت جو پوری امت میں اجتماعی طور پر کی گئی آپ نے جو آخری نصیحت نصیحت فرمائی وہ یہ ہے کہ جس بات کو آپ لے کر آئے اس بات کو دنیا بھر کے اندر پھیلانا اپنے اندر بھی اتارنا اور برے عالم کے اندر پھیلانا تو میرے محترم دوستو یہ ہمارا دوسرا مقصد ہے ایک مقصد کو بندہ ہونے کے اعتبار سے خدا کا بندہ ہونے کے اعتبار سے وہ تو ہے بندگی عبادت اور دوسرا مقصد ویر اکنگ سرتم بہتی ہونے کے اعتبار سے وہ ہے دعوت وہ ہے ہم ان دو کاموں کے جی لیے کے اندر آئے عبادت کے مانا خدا کی بات کا ماننا اور دعوت کے مانا خدا کی بات کے متوانے کی کوشش کرنا متوانا تو اس میں بس میں ہی ملے گی کی کوشش کرنا اس کے لیے ہاتھ پہ اور مانتا اور اگر کوئی نہ مانے تو اپنے نے آپ کو خوش کی بات جاننا اور اگر کوئی مانگے تو خدا کا فضل گرد آنا مکے کے مسے مکہ کے موقع پہ سب نے مانی اس موقع پر ہم نے اکرم سنندا اور شرم کی زبانیں مبارک سے یہ نہیں نکلا جو بدل والوں کی محنت سے ہوا روح والی محنت سے ہوا اور ہماری محنتوں سے ہوا یہ نہیں نکلا زبان تھا قیامت کا کہ یہ مطلب یہ کہ اگر تمہاری محنتوں کو اللہ تعالیٰ نارو فرمائے اور بات چل پڑے تو یہ کبھی مت کہنا کہ ہم سے ہوا بلکہ یہ جنہیں بھی تھا زبان سے کہنا کہ خدا کے فصلوں پر ہم سے ہوا اس لیے آپ اس موقع میں جب فاتحانہ مکے میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کی گردن جتی جا رہی تھی شرم کے بعد جس مکے میں سے رات کے اندھیرے میں نکلے اس مکے میں فاتحانہ دن کے اجالے میں دس ہزار کے مجلے کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں اور है جو ہے داخل ہو رہا ہے اسلام میں کچھ موقع پر ادور کرم سل کرم قیامت کر کے کام کرنے والوں کو سکھا دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو سزا اور کرم کروائے اور ایسا بتاؤں اور ایسی زمینیں جو اللہ کے نام تھی ان زمینوں پر اگر تمہاری تھوڑی چھوٹی تبدیلوں کے ساتھ مساجد بن رہی ہو اور اللہ کا تنہا گرد ہو رہا ہو تو کبھی صبح زبانوں کا یہ نہ آنے پڑا ہے کہ یہ ہماری قربانیوں سے ہوا یہ ہماری محنتوں سے ہوا اس بات کو قیام تک کے لیے کرم صلی اللہ خاند نے اپنے سمر سمجھ سے سمجھا دیا کہ نظریں اونچی ہو رہی ہیں گردن شرم بیماری جھپ رہی ہے اور زبان پر یہ جملہ جائیں گے نہ جا لمبا وا دن جب واہ جا سر آپ عذاب وہ آداب ایک کنیکن کا نہیں کیا اور اس نے اپنے غلام کی نظر کی اور اس نے, نے غلط لائن والوں کو شیر کیا اس کمی اس یہ آپ کی زمان کا ہے یہی بات ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ جن جس سرزمین پر وسلم کی حاجت پر وسلم نہیں ہوتا تھا اور جس سر زمین پر صرف ایک مسجد تھی جب جمعے کے دن جمعے کی نماز پھر اقدار کے دن ہوا کرتی تھی اور عید کی نماز مختلف یوتوں پر ہوا کرتی تھی جس سر زمین پر خدا کے نام لینے والے بھی آتے تھے تو وہ خدا کو آیا کرتے تھے آج اس زمین کے اوپر اللہ کے سامنے ماتھا پھیٹنے والے پیدا ہوئے اور آج سرزمین سے دوسری سرزمینوں پر جا جا کر اللہ کے کرنے کا ملنگ کرنے والے پیدا ہوئے تو اس وقت میں ہم لوگوں کی بھی نظریں شرم کے بارے جب جانی چاہیے اور ہم لوگوں کو بھی ہم لوگوں کو حضور اکرم سنتن کی تعلیم امن تعلیم کے مطابق اس کے بعد اندر آ جانی چاہیے تیرا یہ تیرا ہی کرم ہے لیکن بہنت کی سویدھاؤں کے اندر ہدایت کے آنند کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے میرا سدن ہے تیرا قدم ہے, تیرا ہے. بات ہم لوگوں کے اندر پیدا ہوتی چلی جائیں اور اس پر ہم جتنا انداز شکر ادا کریں گے آپ کے کئی اللہ اس نعمت کو اور بڑھائے گا ہدن اللہ اس نعمت کو اور بڑھائے گا تو میں نے یہ بات خرچ کی منوانا یہ تو نہ میرے بس میں نہ تمہارے مس میں یہ تو ندیوں تک سے اللہ تعالیٰ نے کہا تعلیم نہ ہوتا بنا کے تمہیا جسے چاہیں آپ ہدایت دیں گے ایسا نہیں جسے آپ پسند کریں اسے ہدایت دیں گے ایسا نہیں اللہ جس چاہے گا اسے ہدایت دے گا تو منوانا کریں کہ بھائی ہمارے تمہارے بچ میں نہیں لیکن بھائی اس کی بہتروں سے کوشش کرنا یہ اس کے ہمارا پرکت ہے اگر لوگ مانگنے لگے تو دن کی سزا بننے لگے تو میرے دماغ میں بات آ جائے اجاگر کروں میں سدر ہے اور اگر بھائی لوگ نہ پریشان کریں تکلیف پہنچائیں بات کو نہ اس موقع پر بجائے ان کو خوشیوار کرار دینے ہم اپنے آپ کو اسار دی پہلا بات ہو کام ہو کام ہو سا ہو جس کام میں سوا خدا کی ردا جوڑی کا کوئی مقصد نہ ہو جس کام کے اندر نمک لینا مقصد ہو نہ لینا مقصد ہو جس کام میں پوری باڑی نہ چاہی جاتی ہو کسی سے جس کام کے اندر تیاری چائے کی مانگی جاتی ہو کسی سے پرنتو اتنا اونچا وقت کے باوجود جو بات نہیں مانی جا رہی جس کام کی طرف ہم نہیں ہو رہا اور جو حلقتیں ہو رہی ہیں ہماری گندگیوں سے جس ایسا ہو رہا ہے اپنے کرم سے ایسا ہماری ذاتی اور زندگیوں کو معاف کر دے اس بھی تعلیم ایشوریہ پاس سرسد لیں تاریخ کے موقع پر کام کر آنے والوں کو دے ایسے لوگوں نے آپ کو پہنچائی بات نہیں سنی پتھر مارے پتھر کی وجہ سے آپ بیٹھ گئے پھر آپ کو گھڑا کیا دھکا مارا پھر پتھر مارتے گئے یہاں تک کہ مارش پتا کو پہنچ گئے کا بے ہوش ہو گئے اگر ہادشہ ساتھ گئے تھے سندر اٹھایا ایک پر لائے ہوش آیا آپ نے دعا مانگی صحیح نہیں کہا مٹے سے یہاں سے میں کو پیدل آیا میں ان کو کچھ چاہتا نہیں پھر بھی لوگ نہیں مانتے یہ نہیں کہا کہ ہم سب کو دیا تھا کے لیے اللہ ہونے لگا مطلب میں کہ لگتا میں اپنی قدرت کمزوری کی شکایت کرتا ہوں اور اپنی تنویر کی کمی کی میں تجھے شکایت مطلب کیا کہنے اور اگر بات نہ چلے चौथे आए कि इसके अंदर अपने आप को कुशूबार समझना चाहिए हमें दूसरों को कुशीवार नहीं समझना चाहिए और अगर कोई तकलीफ आए तो उस तकलीफ के अंदर अल्लाह की तरफ मुसरजी होना चाहिए क्योंकि तकलीफ जब आती है तो उसकी दो नौलियतें होती हैं کبھی بھی وہ تکلیف آتی ہے اللہ کا عذاب بند کر گناہوں کی وجہ سے تو آدمی اس پر اگر توحبہ کر دے تو پھر اللہ جلت روانہ والوں سے معاف کروا دیتے ہیں اور کبھی تکلیف آتی ہے بطور ابتدا اور امتحان کی ابیا اقلاع میں ابو سلام پر صحابہ پر علی اللہ پر جو تکلیفیں آئیں وہ مصور کی طرح کے امتحان کیا اور ان کے دن مقابلے کی زمین کو جو تقریبا ہے وہ بسور آزاد کیا ہے جرائم کو تکلیف آتی ہے اسی اللہ آزاد کرنے والا آزادی غلط اسی خن نہیں میل ازا کی رچنا ہوگی نظر کے متفل آزاد ابھی ریاں کہ ہم پہلے دیتے ہیں بڑی سزا دکھ رہی بڑی سزا برنے کے بعد آپ وہ سب سے اللہ اس سے ہماری تمہاری عادت اس سے پہلے ہم چھوٹی سزا دیتے ہیں تاکہ آپ کو پیسہ کھا جائے آدمی صحیح راستے پر ہو جائے آدمی سے آتے اور آنام تعلیم والے راستے پر آ جائیں ہم یہ نے ہمیں بتایا کہ دنیا کے اندر تکلیف ہوتے گراہوں کی وجہ بھی آئی وہ اس لیے ہوتی ہے کہ آدمی نیو اٹھا اور صحیح رات کے بعد آ لیکن جو تکلیف نیت لوگوں پر نیو کا کام کرنے والوں پر دلوں پر جو آتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے امتلاح کے لکھی تھا اتنا ہی نہ امتناح اور ایسے ہی میں نے فوج ایمان باروں نے فرمائے کہ میں آزمائش میں ڈال دوں گا یہ اللہ تعالیٰ فرمائیے کس تکلیف کو اور ایسے ہی بہت سے موقع پر جو تکلیف صاحب ہے کہ نام جد آج اس جو اس میں بھی اور ایسے ہی اندر کے موقع پر جو تکلیف آئی اس میں بھی اللہ تعالی نے لب کیلا تھا بناارے کب چلیے موقع ہو موقع پر ہے اور یہ تن یہ اس کے بہت پر ہے تو یہ مقبول اس علاقے ہوتی ہے اس کے اندر درجات منظر ہیں کام کی سزائیں بنتی ہیں دین کا کام کرتے ہوئے سدما مذہبی کے ساتھ جو تکلیف آتی ہے وہ اویلیبل رحمتوں کے درباد بھی کھلوا کی باتوں خدا قائدین شرابات اس پر آدمی امور اور خصوصی رحمتوں کا خدائی طرف سے انتظار کریں اور جو تکلیف نوئی دربر آتی اس سے توبہ کرنے تو پھر اللہ جلدی لگا لو مانواد ہوں اس توبہ کو اردو کروا اس سے آدمی کو صاف کر دیا کرتے ہیں پھر وہ صحیح ٹائم پر آئی پھر جو کوئی تکلیف آئی تو وہ سر افطلاسی ہوگی جس سے سجا کے بچوں کی لیکن یہ کیسے معلوم ہو میرے کو جو تکلیف آئی یہ سدھارے راضی ہو کر ڈالی یا نہ میں بات بہت آسان سے میں سمجھا جاؤں سدھارے وہ تکلیف راضی ہو کر ڈالی یا نہ ہو کر جب بھی جانی ہے تو وہ تو ہماری بھی نہ ہوگی مانگو اور اس میں اللہ اللہ سے فضل مانگو مانگنا حضر میں مانگنی آتی ہے لیکن اگر تکلیف آ گئی تو ذرا غور کرنا پڑے گا کہ اللہ ناراض ہو کر اس تکلیف کو ڈال رہا ہے یا راضی ہو کر اس تکلیف کو ڈال رہا ہے اور یہ تو کبھی ہمارے ذہروں میں آنا نہیں چاہیے کہ ہم ادھر بڑا عظیم شام کام چوک کر رہے ہیں تو ہم پر جو تکلیف آئی ہے تو وہ تو راضی ہی ہو کر لگیوں والی لائن ہی کی تکلیف ہوگی باہر نہیں ہو سکتا ہے تو وہ کام کرتے ہوئے ہم لوگوں سے چوپ چوک ہو رہی ہو اور اس پر, پر تنگی کی وجہ سے آ رہی ہو ہرے والوں میں راضی ہو کر ہے یا ناراض ہو کر ہے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں شاید کے موقع پر اس بات کی تعلیم دے دیجائے کہ شاید کے موقع پر اصول کئی سرخوں میں جو تکلیف آئی ہے یہ تکلیف کو اللہ نے ناراض ہو کر نہیں بھیجی وہ تو ابتدا کے بھیجی ہے وہ تو آزاد کے تو نہیں بھیج ہیں ختم النویل آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ دعا میں اللہ جی کی دعا مانگے ہیں اس میں قیامت سے کیا آنے والے دینی کام کرنے والوں کو پوری امت کو ایک تعلیم دے ایک تعلیم دے دعا میں آپ کیا کہہ رہے ہیں جن لوگ کر تم ساتھ لڑیا پلا ہوا اے اللہ جی کی بھی میرے کو تکلیف ہوئی اگر تم میرے سے ناراض نہیں ہے تو میرے کو کوئی بدوا نہیں اگر تم میرے سے ناراض نہیں ہے تو میرے دو پوری بھروا ہمیں سمجھا دیا تکلیف پر زیادہ سوچ ملنا ناراض ہو کر آ رہی ہے یا راضی ہو کر آ رہی ہے جہاں پر بھی ہمیں سمجھا دیا کہ دن کا جتنا اونچے سے کا کام کرتا ہو تو بھی آگے ڈری کہ کہیں نارض ہو تو نہیں آ رہی میں دن کا کام تو کر رہا ہوں جیسے دن کا کام ہے اور پورے آنکھ میں جس طرح تین پھیلے گا خدا کی رحمت اور فضل دس کی امید ہے کہ اگر سیا اور اللہ نے ہمیں سمیر ہماری جان اور مانگ کو قبول کیا اللہ کی سے اس سب کے سوال کی بڑی بڑی امیدیں ہیں جتنے بھی دن پھیلے گا لیکن کام کرتے کرتے اللہ کی ماں ہماری اندر کسی پیدا ہوگی جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو مثلاً کا قبول پیدا ہو جائے مسلم ماں کی محبت پیدا ہو جائے مسل بڑا بننے کی محبت پیدا ہو جائے مسل اپنی منوانی کی محبت پیدا ہو جائے یا اور چیز پیدا ہو جائے مسل حسر پیدا ہو جائے تو یہ چیزیں ایسی ہی کہ آدمی کو دکھائی نہیں دیتی اور اندر ہوتی ہیں آدمی کو دکھائی نہیں دیتی یہ رول ایسے ہیں کہ آدمی کو دکھائی نہیں دیتے ہوتے ہیں کچرا کرتا ہے بنا کرتا ہے جاتا ڈالتا ہے کیوں نہیں کرتا تو وہ جان جانتا ہے میں اندر جانتا لیکن یہ اندر کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ آدمی کے اندر جو ہوتے ہیں وہ آدمی سمجھتا بھی نہیں کہ میں اتنے ڈالوں تو بڑی تو بھی نہیں ہوتی اور اس پر بھی تکلیف نہیں اللہ کی طرح سے بھی تکلیف آئی تو کچھ لوگ اللہ طرح سے معافی مانگ جائیے اللہ میں اس میں معلوم ہوں میں تین کہ اللہ تو ناراض مت ہو جائے تو راضی ہو جائے اللہ تم معاف کر اور آدمی اپنی زندگی کے اوپر غور کرے کہ جتنا اونچا کام ہوتا ہے اس کے اوپر زیادہ تو اس کے سار کرنی چاہیے ہم لوگوں کو ہائی جہاز کے اندر جو پیٹرول ہوتا ہے وہ زیادہ صاف ہوتا ہے اس لیے سراسری اگر کچرا ہو اس کو نقصان ہوتا ہے موٹی کا پیٹرول جو ہوتا ہے جتنا صاف نہیں ہوتا اس میں اگر تھوڑا سا کچرا ہو چل جاتا ہے لیکن ہائی جہاز پیٹرول زیادہ صاف ہونا چاہیے تو جو لوگ چین کی دعوت کا کرتے ہیں ان کی زندگی تو دنیا سمجھ کے بھی لیا دنیا غلط کام ہمارے ہاتھوں بیٹھ رہا ہے اگر اگر ہم سے کوئی اوپ چوک ہوں گے غلطیاں ہوں گئیں اگر ہم نے کوئی غلط کام کر کے لیا بھی وہ تو ٹھیک ہو جائے گا صاف ہو جائے گا اس سے یعنی ہوگا ہمت کر کے تھوڑا وہ غلط سرکاری کرتی ہے ایسا ہی ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے ہمارے یہاں کے پیٹرول کی طرح زیادہ اس کی ہونی چاہیے اور زیادہ اس کی صفائی ہونی چاہیے ہاں یوں ہو جائے اللہ بڑا رہا ہے اللہ کی رحمت میں مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے بالکل امید رکھنی چاہیے کہ جو ایک پنچار اور جنگل دیا کے اندر پیاسے رکتے جو پانی پلا رہی ہے اور اصل پہ ہی فرماتے ہیں تو وہ جنمت بھی جی گیس ہے اس کی تو سامان میں اس میں دکھا ہوا نہیں تھا اتنا جا کر کہیں تعریف نہیں کرے گا جنگل برابر میں کوئی دیکھنے والا نہیں سوائے اللہ بھی وہ کام اللہ کے لیے تھا اور جو کام اللہ کے لیے وہ ہے چھوٹے سے چھوٹا ہو لیکن وہ اللہ میں موجود دیتا کچھ کام کے سرکار ہو سکتا ہے اسے سروا دیتے کام سے آئندہ بھی ہو سکتا ہوں اتنا تو تحریک اللہ کے نبی سرکار کرواتے ہیں وہ جن کسی جی جب ایک متکار وہ پانی اللہ کی رحمت سے جنت میں جا سکتی ہے کہ میرے بھائی جو لوگ جنم کے راستے سے لوگوں کو ہٹا کر جنت کے راستے کو ڈالنے کے سبب بن رہا ہوں تو وہ کیا اس بدکار عورت سے کیا کی رحمت کرتی ہے تو کیا یہ خدائی کی رحمت کے برستی کی امید نہیں رکھیں گے انہیں ضرور خدا کی رحمت کے برسے کی امید رکھنی چاہیے اللہ کے رحم و کرم پر بھروسہ کرنا چاہیے اللہ کے رحم و کرم پر اعتماد کرنا چاہیے صرف امید لڑنی لیکن ڈرنا صرف ایک بات ہے ڈرنا صرف ایک بات اللہ کے رحمت صرف اس کی امید لڑنی پر جی رہے ایک بات کر کس بات کا ہے اپنی نقصانیت کا اپنی نفسانیتا. یہ جو ہے کام بہت اونچا یہ خدا تھا اس کے اندر نفس آ گیا تو کتنا اونچا کام کرے گا نقص آ جانے کے بعد صرف کی بات ہے آ جاتا ہے تو شہید بھی دور سکنے پانی بھی دور سکنے اور سبھی بھی دور سکتے ڈرنا صرف ہے اور امید رہنے جائے گی لگنا کام کرتا رہے اڈا گھر مسجد اپنے لگتے لگتا ہے۔ اور غلط نقصے جو لرماتا ہے نقصان کو غلط کام کی طرف لے جاتا ہے اندر کا روگ بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے بہت ایسے ویک کر تھا کہ کافی اندر کی پر صد اللہ صدر نے ایک بار پہلے سکھائی کہ دوسروں کو قصوروار نہیں سمجھنا چاہیے اپنے ہل کو سمجھنا چاہیے دوسری بات کبھی یہ سکھائی کہ اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آئے تو ذرا سوچ لینا چاہیے کہ کہیں اندر ناراض ہو کر تو آپ دیکھ دیا گئے اللہ اگر تم ناراض نہیں تو میرے کو میں بڑھوا لیں بہت اگر اسما ہس کا دم تھا ایسا تیرے ہی کو منانا ہے یہاں سترپور راضی ہو جائے ہم تو تیرے ہی کو منائیں گے یہ اتما کا کریمہ منانا یہ ہمارے حضرت کا کریمہ ہے دامندر کا سیما नहीं ہی کو منانا ہے یہاں ستھو ہو جائے اچھا بھائی کام کر رہے ہیں کرتے کرتے پر کچھ نامناسب حالات مل جاتے ہیں یہ تو شناب بھی حالات آتے ہیں کام کرنے والوں پر ایسے معلوم ہو کہ یہ تکلیف جو ہم لوگوں پر ہم نے سے کسی پر آتی ہے یہ خدا کی رحمت بن کر آئی یا خدا کا عذاب بن کر آئی کہو تو تھوڑی سالامد بھی بتا دوں تھوڑا ہلکا کا اندازہ ہو جائے گا اگر اس تکلیف پر آدمی کے اندر دیہی بڑھتی چلی جائے چیتن بڑھتا چلا جائے اور آدمی اور زیادہ غلط کاموں کی طرف چلتا رہے اور یہ مجھے دھیان میں آتا تو تو بھی لہنی بھی لہنی بھی رہے تو میں تو اتنا اچھا کام کر رہا ہوں میرے بھی لگے اس قسم کی دیہیسی والی باتیں نکلنے لگے وہی ہونا کا لان ہے اور, اور اگر تکلیف پر اللہ کی طرف رجوع ہونے لگے اپنے سے منایاد آنے لگے دریا اور ذالی خدا کی طرف ہونے لگے آدمی سے ہم کو خوشوار گند آنے لگے اور آدمی کی توجہ پودا کی طرف زیادہ بڑھ جائے اور آدمی ایک تو زیادہ مجھے ہو جائے اگر یہ تکلیفوں پر آ جائے تو سمجھو کہ یہ خود رہنا چاہیے یہ عدالت میں نے بتا ڈردن چاہیے اپنے نفس سے اور اللہ کے رنگ سے امید رہنا چاہیے برقرار میں نے جو بات رکھی منوانا ہمارا کام نہیں ہے یہ تو اللہ کا کام ہے لیکن اس کی کوشش کرنا اس کے متعلق ہوں ہے لیکن کوشش کے بعد اگر بات چل پڑے تو خدا کا فضل سمجھا جائے دلوں کے اندر کچھ اتارا جائے اور اگر بات نہ چلے رکاؤ کے آؤں تو اس میں اپنے آپ کو قصوروار گردان کر اللہ کے سامنے گریا اور جاری کرنا چاہیے بات میری شنو کہاں سے ہوئی ہماری دو حیثیتیں ہیں خدا کا بندہ ہونا اور حضور اکرم احرم سرفم کا امتی ہونا بندہ ہونے کے اعتبار سے مقصد زندگی بندگی ہے اور روزیا کے ان شاسن کو متی ہونے کے اعتبار سے ہمارا مقصد زندگی جو ہے وہ دعوت ہے عبادت پر دعوت خود ماننا اور دوسروں میں کوشش کرنا اس کے لیے ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں رہا کھانا اور کمانا کاروبار اور گھر یہ ہمارا مقصد زندگی نہیں ہے بلکہ یہ ضرورت زندگی ہے اس میں لگنا ہے بقد رے ضرورت اور باقی سارا وقت ہمیں لگانا ہے مقصد پر اور مقصد کیا ہے عبادت پر ہے یعنی خدا کی ماننا اور خدا کی بات کو دنیا کے اندر پھیلانا عبادت اور دار دونوں کا مشترک جو لب ہے وہ ہے دین کی خدمت یا دین کا کام کرنا تو ہم دنیا میں کس لیے آئے تاکہ خدا کے دین کا کام کرے بس یہ ہمارا مقصد مقصدی زندگی ہے اور دین کا کام کرنے کے دو جز میں نے بتائے ایک اپنی ذات سے دیندار بننا اور دوسرے یہ کہ دوسروں کے اندر دین کا پھیلانا یہ دونوں باتیں اگر ہمارے اندر آئیں تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ دین کا کام ہے یعنی دین کی خدمت ہے تو اللہ نے ہم کو اس دنیا کے اندر دین کا کام کرنے کے لیے بھیجا اور دین کی خدمت کے لیے بھیجا ہم دین کا کام اس دنیا کے اندر کریں اسی کام کے لیے ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں کھانا کمانا ہماری ضرورت ہے اس میں ہم لگے بقدرے ضرورت تو ان ہمارے پاس وقت بھی بچے کا دین کے کام کے لیے اور ہمارے پاس پیسہ بھی بچے گا دین کے کام کے لیے اور پورے عالم کے اندر اللہ پاک دین کی فضا اپنے کرم اور فضل سے بناتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کا ثواب جو ابتدا کام کرنے کے لیے لگتے ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالی مرحمت فرماتے ہیں اچھا جس کام کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا جب یہ انسان اس کام کو کرتا ہے تو پھر زمین آسمان کے بیچ میں اللہ کی طرف سے حالات اچھی آتے ہیں اور پھر مرنے کے بعد یہ بھی حالات اچھی آتے ہیں دونوں حالات اچھے ہو جاتے دنیا کی زندگی بھی بنے گی اور راحت کی زندگی بھی بنے گی ان لوگوں کی کہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں اپنا کام سمجھ کر یہ کام صحابہ نے کیا صحابہ دین کے کام میں لگے ان کے ساتھ بھی زندگیات تھی جو ہمارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ بھی کاروباری لائن ریلو لائن وغیرہ تھی اولاد ان کی بھی تھی بازو کی اولاد تو ہم لوگوں سے زیادہ تھی حضرت عمر کے اٹھارہ بچے حضرت علی اللہ ہوتا ہو کے چھتیس بچے حضرت سعدی علی گلو رفا اللہ ہوتا ہو کے چونتیس بچے سترہ لڑکے اور سترہ لڑکیاں حضرت عمر عبدالعزیز حکومت اللہ کے اٹھارہ بچے اولاد بھی تھی عورتیں بھی تھیں بازو یہ ساری ضروریات ان ساتھ تھی بازوں کے کاروبار ہم سے تم سے زیادہ تھے بازوں کے کاروبار ہم سے تم سے بہت کم تھے لیکن ہر لائن کے آدمی نے اس زمانے میں دین کے کام کو اپنا کام سمجھ کر کیا کاروباری اور گھریلو مشاہن کو نمبر دو پر کیا ختم نہیں کیا کاروباری گھریلو مشاہن کو ختم کر دینا اس کا نام ہے رحبانیت یعنی ملن پنا اسلام اس کے نہیں سکھاتا اور کاروبار میں گھریلو زندگی میں پورا لگ جانا کہ دین کا کوئی فکر کرنا رہے اس کا نام ہے نقصانیت اس کی بھی اجازت نہیں اس سے بیس بیس میں مجاہدہ ہے اور مجاہدہ کیا ہے دینی کام کو نمبر ایک پر کرنا اور کاروباری اور گھریلو تفاضوں کو نمبر دو پر کرنا اس کا نام ہوگا قربانی اور اس کا نام ہوگا مجاہدہ اور اس پر پھیلائیں گے اللہ پاک ہدایت جائے تو بیٹھ کے مجاہدے سے بھیج مجاہدے کے معنی کاروباری گھریلو لائن کا بالکل ختم کر دے نہیں اس کا نام تو رہبانیت ہے مدنگنا مجاہدے کے معنی یہ ہے کہ کاروباری اور ریلے کی لائن کو تو کر دیے نمبر دو پر اپنے ذاتی تقاضے تو کر دیوے نمبر دو پر اور خدا کے دین کے تقاضے کو کر دیوے نمبر ایک پر بس ہر جگہ ہر جگہ یہی کریں صاحب کی زندگی اس کے لیے نمونہ ہے ہمارے لیے جس طرح کریں سر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈالا بے شک کاروبار گھر ان کے بھی تھے دین کا کام وہ بھی کرتے تھے کاروبار گھر ہمارے بھی ہے دین کا کام اس اس اللہ تعالی نے ہمیں جنہیں بھی دے رکھی کہ میں ہم لوگ بھی دین کا کام کر رہے نشوت دے رکھی اللہ تعالی نے لیکن تھوڑا فرق ہے وہ سمجھ میں آ جائے تھوڑا فرق ہے تھوڑا فرق یہ ہے کہ صاحبہ نے دین کے کام کو کام بنا کر کیا کاروباری اور گھریلو لائن کو بتاتے ہوئے ضرورت کیا कुरान के वो सारे वादे इस दौर के अंदर पूरे होंगे और आज ये हो रहा है कि कारोबारी और घरेलू लैंड को तो किया काम बनाकर और उसमें से बिल्कुल पुर। जो फिर भी मुख्तर से तो उसमें दे दिए साल मेटीन चाहिए या اس سے کم اور زیادہ فائدہ ہوا کام بنا کر نہیں کیا تو ہمیں پہنچنا کہاں تک ہے ہمیں پہنچنا یہاں تک ہے کہ دین کے کام کو ہم اپنا کام بنا کر کریں اور صرف ہم نے بلکہ پورے آگم کے اندر پوری وہ جہاں تک پھیلی ہوئی ہے اس کے اندر میں ہمیں کوشش کرنی ہے کہ دین کے کام کو کام بنا کر کریں اور اس کی علامت کیا ہوگی اس کے علامت یہ ہوگی کہ دین کے تقاضوں کو نمبر ایک پر لایا جائے گا اور اپنی کاروباری اور گھریلو تقاضوں کو نمبر دو پر لایا جائے گا اس کا کوئی روزانہ نہیں ہے یہ اس کی علامت ہی. ہر جگہ ہم اپنی نظام کو منسوخ کرتے رہیں گے جب خدا کے دین کے تقاضے ہمارے سامنے آتے ہیں یہ جو کہا جاتا ہے کہ ویسے کیا کرو और مہینے آٹھ مہینے اپنے مکان پر لگاؤ کاروباری اور ڈیلے لیں گے اور مکانی دینی کام میں لگاؤ یہ تو ابتدائی چیز ہے یہ تو ابتدائی چیزیں اثر جان رہی ہیں اصل جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ ہماری جن بدل جائے ہماری اسٹیٹ بدل جائے ہمارا کتر بدل جائے ہم لوگ دن کے کام کو کام کرنے والے بنے تھے کہ اس وقت کا یہ مجمعہ نیا مجمعہ نہیں काम کے कर کرنے سے تعلیم والے کام کر کر بھی جمع ہوئی ہے اور جو لوگ جمع کرنے کا بغیر پہلے آئے ہیں ان کو کام سے تعلق زیادہ ہے تو کام کرنے والا ہی مجمع اس وقت میں جمع ہے اور کل سے نیا مجمعہ شروع ہوگا جو نیا جن کو آباد کی محنت بھی ہوگی اور بالکل دن سے جو مہرا پسند کے لوگ بھی بچارے آئیں گے یا ہماری دارت کے کام کے لیے ناواسک لوگ بھی آئیں گے اس وقت اللہ کا سگن ہے کہ سارا ماسک بات چار مہیلا ہے اس مہینے میں جو بات کہی جائے گی اور یہ کرے گا یہ نمونہ مہینے کا آنے جانے والے مہینے بھی ہیں اسی اس کو ہم بات کرنا چاہتے ہیں بات کر کے اگلا مہمہ ایک سڑک یہ مجموعہ ہموار سے اگلا مجموعہ اسی سڑک پر نکال 9 ہے لائن صاف کرتی ہے لائن صاف کرتی ہے دوسری تو پر میں آنے والا مجموعہ اس لائن پر چلے گا یہ مجموعہ لائن پہ صاف کرنے والا مجموعہ ہو سمجھانا چاہتا ہوں اس مجموعے کے آنے سے اس مجلے کے آنے کے بعد کوئی ادیش ہوں گے ضلع کو کون تیار ہے تو اگر کوئی ابھی تیار ہو گیا تو خود ہم باہر کے لیے باہ بار باہ با دے دوائی جن کے باقی کے تین بھائی جلدی سے لے بھائی شکر ادا کرنا چاہیے کوئی کہنے کا کوئی کرے گا چار بھی نہیں آئے میٹھے بھی نہیں کرنی کوئی کہنے کا ویسا ہے کہیں گے ہاتھ کے ساتھ نہیں تو مجھے ڈر رہا ہے اس بات کا کہ تم لوگ اسے کہیں آخری میں سمجھ رہے کہ بالکل آخری میں بھائی بالکل میں سمجھنا نہیں سمجھنا کہاں کہ پہنچنا ہے یہ ذہن میں یہ ہمیں پہنچنا کہاں ہمیں پہنچنا ہے کوشش کرنی ہے کہ پہلی سردی والوں کی جو ترتیب تھی دوسری سال کر سمجھ آپ کو جس طرح پر جانا وہ سردی بتا دین میں ہوگا جو گرتی پر ہمیں چلنا شروع پھر اللہ تعالیٰ کے بعد جس کو جہاں سے پہنچا گئے ذہن میں یہ کرتی ہے تو آپ ہمارا ذہن میں کرتی بنا لو آپ کو کہ ان جب تک جی اس جب تک ہمیں جیم کا کام کرنا ہے اور کاروباری اور ویلو لائن چاہیے یہ سرمتوں نے ہمیں کرنے میں ضرورت لیکن اس پر آنے کے لیے ہمارے کار جو ہیں کیونکہ ہم لوگ بہت دور ہو گیا ہو گئے اس لیے دور ہو گئے کہ جس کام کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا تھا جس کام کے لیے ہم سینا میں جس طرح کے لیے آج اس لیے دور ہے کہ اس کام کے لیے پوری زندگی میں آج چار مہینے بھی نہیں لگ رہے جس کام کے لیے اڑانی سنیا میں بھیجا تھا جنہیں کام کے لیے اڑانی سینیا میں بھیجا تھا آج کام کے لیے چار مہینے کی زندگی میں ایک مطلب نہیں لگ رہے مت لگاؤ ہم لوگ کتنے دور ہوں گے اس دبل سے तो, कर आमें तो उस सड़क पर आने के लिए सोचे पहला काम क्या होगा जो हो पहले तो, तो, तो उस सड़क की तरफ पीठ हो चुकी है और उसी जो मुंह हो चुका है तो पहले तो मुंह विसर्ज कर दिया जाए उस सड़क की तरफ जो उसी सड़क पर हमें चलना है जिसका नाम किरापत्ति में है यानी आनंद अंग वाला रास्ता यानी पसीरा वाला रास्ता बिल्कुल पीने रास्ता شاعت. شاعت. مو مو لائن بالکل شراب سب روپئے جنم تک بالکل یہ رات کی طرف پہلے مو ہونا ہے جن کے چار مہینے کے تو کی طرف مو ہو گیا اس ہو گیا ابھی تو لائن ہے اس پہنچنے کے بعد پھر چلنا ہے اتنا چلنا है کسی کی شرط کو اگر چلنا ہے تو پوری جان پورا مان لگا دے ساجی شرکت کو اگر چلنا ہے آدمی جان آدھا بھاگ لگا کسانہ مہینہ ملتا ہے اور اگر عام مندر شہر کی شرطی وہ ریسٹ پہ ویژن کروں کے مشین کی طرف لوگوں سے مزید اس کو دیتے ہیں اور بٹن دبا دیتے انجن کو بھی میٹنگ نہیں کرتا اور من کا یہ بات کریم یادی کو لے کر سنتا بہتری کو لے کر جو ہے چلتا ہے چلتا ہے ایکسپریس کو چلتا ہے بل گاڑی کو لے کر چلتا ہے ہے موڈیوں کے ساتھ وہ مجھے برق ملنے کے بعد نہیں رہتا تو چار ملنے میں جس کا مل جائے گا تو وہ ختم ہونے کا معاملہ جب وہ میں بہت مت تو دوسرے انڈیا میں وہ انہیں بولیں گے کو وہ چکر نکلنا اور نکلنا اکیلا نہیں کے اکیلا نہیں اچھا مال اسے ہونی چاہیے اچھا ماحول تو اکیلا گرام دکھائی دے گا تو میرا اچھا بھی ماحول ہوتا کے ساتھ وہ بھی ہونی چاہیے جواب دینی چاہیے اور وہ چاہے بالکل تیز کرنا سر غلطی میں وہ جو पहली चीज तो है उसका मोरना बुरे महीने करा नहीं देना उसको हम यही कहेंगे तुम्हारे लोगों को मोड़ो इसके लिए चार महीना दोको बिल्कुल वापस से कहा जाएगा हजू से कहा जाएगा हजूल में करके कहा जाएगा और उसके कोई दे लेना नहीं तो उसके लिए गर्मी की जाएगी ग्रामीण करनी चाहिए लेकिन हम लोग तुम्हारी को इसको बहुत पूछा समझे یہ ہمارا بزنس یہ ہمارا نے بزنس ماننا چاہیے احسان مانا جائے سب کے لیے سب مانے کہ میں انہوں نے آواز کے پہنچانے کے انتظام کیا بیٹھنے کا انتظام کیا, کیا روشنی کا انتظام کیا بیت الخلاؤں کا انتظام کیا بن ایڈمیشن میں کچھ جو آدمی تین کا کام کرنے کے لیے آئے وہ اپنا کھانا پکائے اپنا کھائے اپنا تمبو ساتھ میں لائے ٹھہرنے کے लिए اور اپنا سارا انتظام کرے گا. ان کے नहीं تو نہیں لیکن انہوں نے اگر کیا تو ان کا احسان مان آ جائے ہے نا مجمعہ بعد مرتبہ زیادہ ہو جاتا ہے انتظام में پڑ جاتا ہے تو اس करने का आने لوگوں پر कोई تان کرنے کا آنے والوں کو کوئی حق نہیں کہ حق تو نہیں نا لیکن وہ تو نیا مجمعہ ہوگا وہ تو بھی کرے گا برا بھلا بھی کرے گا اس کے لیے یہ مجموعہ ہے اگلے مجمے کو سنبھالنے کے لیے اگر یہ مجموعہ جو اس وقت میں ہے اس نے اپنے وقت کو تعلیم کے حلقوں میں گزارا دین کی باتوں میں گزارا مسجد کے اندر جمنے میں گزارا تشکیلوں میں گزارا اخلاق میں گزارا حضور اکرم صلی سلسل و صاحبہ کا جو عمل تھا مسجد نقوی کا اس عمل کو اس مجمعے کے اندر اگر زندہ کیا अखलाक बरते जदारी जहां तंगी पड़ गई तो मधुआम देखे आने वाला मधुआम देखे कि ये आदमी जो मेरे वो रोटा भर के दे रहा था तुम कहां क्यों हो उन्होंने कहा भाई मैं तो वॉशिंगटन का हूँ अमेरिका के लोग यहां आए यहां अल्लाह वॉशिंगटन का आदमी न्यूजबरी में आकर और भूज लंदन वाले भी रोटा भर के दे रहा है سمجھ میں بڑے کافی ہے جی اس دری کا تو بھائی ڈیزری کا ہوتا ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی یہاں آئے ہیں تو دیوز بری والے ہمارے میزبان ہیں تو میزبان ایسا کیا ہی کرتا ہے لیکن واشنگٹن والا کیوں کر رہا پر اس سے وہ سمجھے گا کہ بھئی یہ اسلامی اخلاق ہے یہ اسلامی اخلاق ہیں دوسرے پر رحم کرو تو اللہ تم پر رحم کرے گا زمین والوں پر تم رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا اللہ اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے جو بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں ہوگا بما ہو کے ماں کان اپنے پیونے اگر آسمان سے خدا کی مدد کو اتروانا ہے اپنے لیے تو زمین والوں کی ہم مدد کریں اگر آسمان سے رحم اتروانا ہے اپنے لیے تو زمین والوں پر ہم رحم کریں اس رحم کی اور مدد لی بھی, بھی ہوتا ہے بھوکے کو ہلانا ننگے کو پہلانا یتیم و غریبوں کی خیر خبر دینا بیواؤں کی خیر خبر دینا بغیر شادی شدہ لڑکے لڑکیوں کی شادیاں کرا دینا بغیر مکان والوں کے مکان بنا کر دی دینا یہ سب اس کے اندر آتا ہے جب یہ معاشرت زندہ ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم والا معاملہ آسمان سے آئے گا اور بڑے میں بڑا رحم میں بتا دوں بڑے میں بڑا رہب انسانوں کے ساتھ وہ ہے کہ ان کو بے دینی سے دین پر لانا ان کو جان کے راستے سے ہٹا کر جنت والے راستے پر لانا قیامت کے حوالات مناظر والے راستے سے ہٹا کر عرش الہی کی نیچے کی چھنڈی چھنڈی اور خوش نما فضا کے اندر لانے کی کوشش کرنا یہ بڑے میں بڑا رحم ہے جو یہ رحم کرے گا وہ سب سے زیادہ رحم کا خدا کی درخت اس طرح ہوگا خدا کے بندوں کو خدا سے ملانا اس پر ہماری جان اور مال خرچ ہوگا اگر آتا ہے اس زندگی پر جو صحابہ کی ہے تو ہمیں وہی کرنا پڑے گا جو صحابہ نے کیا کہ ہمارے کاروباری اور گھریلو لائن میں وقت بقدر ضرورت لگے ہمارا کھانا پینا بھی بقدرِ ضرورت شادیوں میں ہمارے زیادہ خرچے نہ ہوں ہمارے خرچے اللہ کے دین کی دعوت پر ہو جان کا خرچ بھی اور مال کا خرچ بھی حضرت ابدر ہماری بوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی حضور اکرم صلی سر وسلم تک کو پتہ نہیں چلا دوسرے دن معلوم ہوا اور حضور کو کوئی غصہ بھی نہیں آیا کہ میرے کو کوئی خبر نہیں دی کوئی خفا بھی نہیں ہوئے شادی میں خرچ نہیں کیا لیکن تبو کے موقع پر جب حج کا موقع آیا تو وہاں پر چھ سو من کھجورے اکیلے حضرت عبد الرحمانی پوپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے لگا غور کر کے دیکھو غور کر کے دیکھو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی صاحب زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کا نکال ہوا اور سبھی بھی بہت سیدھے سادے طریقے پر کچھ بھی کچھ نہیں لگایا لیکن جب مکہ سے خدا کے دین کے تتازے پر ہجرت کر کے چلے ہیں ہم تو سب کچھ لے کر چلے اور تبو کے وقتوں پر سب کچھ لا لگا دیا دین کے تتازوں پر تو سب کچھ لگا دیا اور شادیوں پر کچھ بھی نہیں لگایا اس پر ہم نے بات ہے سب کچھ یہ کہنا کہ میرے پاس خرچ کی گنجائش نہیں آج کل کے دور میں بھی سمجھ میں تو آتا ہے یہ کہنا کہ میرے پاس وقت کی گنجائش نہیں یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا دھرتی بدل دیں ہم دھرتی بدلیں شادیوں پر اگر ہم خرچ نہ کریں تو دعوت کی لائن پر ہم خوب خرچ کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں آسٹریلیا کا جماعت میں چلا جانا چار مہینے کے لیے کیلیفورنیا کی جماعت میں چلا جانا چار مہینے کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں جیسے ایک مہینے سے دوسرے مہینے میں جانا لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہماری جان مال ضروریات سے ہٹ کر فضولیات پر لگے آج ہماری ضروریات نے فضولیات کا درجہ لے دیا اگر فضولیات سے ہم اپنے خرچوں کو بچائیں اور کفایت شاعری پر آئیں کھانے میں کپڑے میں پینے میں شادی میں مکان میں تو ہمارے پاس وقت بھی بہت بچے گا پیسہ بھی بہت بچے گا وہ اللہ کے دن کے کاموں میں لگے گا شادی کیا ہے ایک مرد عورت کو ملانا یہ خرچ کی چیز نہیں دعوت کیا ہے بندوں کو خدا سے ملانا یہ ہے خرچ کی چیز اس پر خرچ کرو جس طرح چوک دور دور کی جوادی بنا بالکل بالکل نہیں جتنے کام کرنے والے ہیں دور دور کی جماعتوں میں انہیں جانا اور دین کے تقاضوں کو پورا کرنا دین کے تقاضوں پر اپنے آپ کو خبا دینا تو بھائی اس وقت میں تو کبھی بھی بات ہے کبھی بھی بات اور اس میں یہ ہم نیت کرانا چاہتے ہیں یہ نیت کرو کہ بھائی ہم دین کے کام کو اپنا کام بنا کر اب جیئیں گے آئندہ جب تک جیئیں گے دین کے کام کو کام بنا کر کریں گے سارا مجمہ نیت کرتے اور دوسری اس بات کو آمدن چالو کرنا ہے کہ آنے والے مجموعے کے لیے مجمے کے لیے اچھا نمونہ بننا ہے اچھا نمونہ بننے کے یہ مانا کہ وہ مجمع گھومے پھرے نہیں مسجد والے آواز میں لگے اس کے لیے جماعتیں وغیرہ بھی بن چکی ہوں گی بنائیں گے جس کے ذمے جو کام آئے گا وہ اہتمام سے فکر سے کرے مجمع گھومنے پھرنے والا نہ رہے مسجد کے اعمال میں رہے اور وہ مجمع قربانیاں دینے والا بنے وہ مجمع اپنے نظام کو منسوخ کرنے والا بنے اس مجمع کی ہمیں یہ عادت ڈالنی ہے جو آنے والا مجمع ہے وہ اپنے نظام کو خدا کے دین کے لیے منسوخ کرے اس کی عادت ڈالنی ہے اللہ کے دین کا کام دنیا میں کب ہوگا جب ہم لوگ دین کے کام کو کام بنا کر کریں اور اپنی نظام کو منسوخ کریں خدا کے دین کے تقاضوں پر ہم اس کی عادت داری ہوں گے اس سے بہت ضرورت نہیں مولی صاحب تو سال کے چار مہینے کہتے ہو دین کے کام کو اور آٹھ نے کاروبار گھر اس میں بھی مقامی دینی کام ہمارے ا... ا... کاروباری ا... اور گھریلو لائن لگ بہت کم بچے کا جانتا ہوں دین کے کام کو جب زیادہ کرو گے تو کاروبار میں گھریلو زائان میں وقت کم بچے گا لیکن بات کو یاد رکھنا ان شاء وہ جو کم وقت آپ کو کاروبار میں اور گھر میں ملا اور دین کے کام میں جو آپ نے زیادہ وقت لگایا اور اس کی وجہ سے آپ کے اندر اور آپ کے گھرانے کے اندر جو دین آیا اور آپ کے محج اور علاقے کے اندر جو دین آیا اور جو پوری عالم کرتے ہو جو دین پھیلا تو دین کی لائن کی برکتیں اللہ پاک آپ حضرات کو ہم سب کو دے گا یہ اس کے حساب سے امید ہے اگر دین کا کام ہوا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ دین کا کام کرنے والوں پر مرنے کے بعد تو جو ہوگا سو ہوگا خبر کے اندر جنت کی کھڑکی کا کھلنا جنت کے بچھونے کا بچھائے جانا جنت کے کپڑوں کا پہنایا جانا اور بالکل آرام سے سلائے جانا اور قیامت کے دن جب دین والا اٹھے گا تو قبر سے سیلاش کے سائے کے نیچے اور وہاں پر دستخان بچھاوا ہوگا وہاں پر کھائے کرے گا ناشتہ فوجے کوسر کا پیے گا پانی حساب کتاب بالکل آسان فرشتے کہیں گے سلام و تم تیپت فلوہا خالدی سلام علیکم تو بہت پاک ہو گیا تو بہت پاک ہو گیا چلو جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ اور جنت میں جب داخل ہو گیا تو چھوٹے میں چھوٹی بھی جنت اگر ملی تو پوری دنیا سے دس گنا بڑی جنت ہوگی ستر بہتر پیڑیاں ہوں گی اسی ہزار خدمت گزار ہوں گے جنت کے مکانات میں سے ہر مکان کی ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی بیچ میں جوڑنے کا گاڑا مشکل کا جنت کی زمین زعفران جنت کی زمین کی مٹی زعفران کی پتھر ٹون ہیرے جواہرات کی جو نعمت ملے گی کبھی چھینے گی نہیں نہریں کبھی سکھیں گی نہیں مکانات کبھی پرانے نہیں ہوں گی نئے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے جو جنت میں جائے گا جوان ہوگا بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا زندگی ہمیشہ باقی رہے گی کبھی موت نہیں آئے گی اور اللہ کی زیارت اور دیدار بازڑوں کو روزانہ جو مرتبہ بازاروں کو ہفتے میں ایک ہر ایک اپنے اپنی کی اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کرائیں گے جنت کی ساری نعمتوں میں بڑی نعمت ہوگی یہ تو سارا مردی کی بات کی میں نے بتائی اور دین کا کام کرنے والوں کو اگرچہ کاروباری گھریلو لائن میں وقت چاہے کم ملے لیکن چند چیزیں تو اللہ دنیا میں دے دے گا دین والوں کو چند چیزیں اللہ دنیا میں دے دے, دے گا اللہ کی ذات سے امید ہے ایک تو یہ کہ دلوں میں ان کے سکون ہوگا یاد رکھیے فنوجن ہوگا یا تم تھی یہ بات جسے دار سن دیکھ اپنے دل میں سکون ہوگا اور دوسرے یہ کہ دوسروں کے دل میں محبوبیت آویز گی دین بالوں گی دی. ان تنظیم عمل الصالحات اس کا رہا سہجر ہوتا اور تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے برکت کو اتارے گا اور زمین سے برکت کو نکالے گا ہر چیز کو برکت ہوگی بلو اللہ پورا آمن و تحمرتی ہوں میں نے سوائے اور چوتھی جی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ म का काम करने वालों के काम दुआ उसे पूरे कर देगा बड़ा इमान होगा जहां कोई मसला आया तो कहें कोई बात नहीं आई एक रात बीच में पड़ी है जरा जोर लगा देंगे कल इंशाला काम हो चुका होगा ये चंद फायदे नींद के काम करने वालों को मिलेंगे चाहे कारोबारी लाइन और घरेलू लाइन में कम लगना पड़े لیکن آسمانی برکتوں کی لائن کھلنے کے بعد اس کمی کی تلا ہی نہیں بلکہ اس کمی کے بدلے میں بہت زیادہ اللہ کی عنایات ہوں گی ممان بک تم ان شاء پہ ہو انو ارے جس پر تُو, جو تو خرچ کرے گا اللہ اس کا بدل دے گا جان خرچ کی مان خرچ کیا وقت خرچ کیا جذبات کو خرچ کیا تو خدا کا پاتا ہے کہ میں بدل دوں گا ارے ہم تو خرچ کریں گے اپنی حیثیت کے مطابق اور خدا مدد دے گا اپنی شان کے مطابق ہماری حیثیت بہت چھوٹی اور خدا کی شان بہت بڑی جب وہ بدلا دے گا تو اپنی شان کے مناسب دے گی تم کو خدا کی شان کے مناسب کی مناسب دلوانے کی فیصلہ اس سے بالکل مت گھبرانا کہ کاروباری میں گھریلے لائن میں ہمارا وقت کم ہو جائے گا گھبراؤ گے تو نہیں نا بھائی بالکل نہیں گھبراؤ گے بالکل مجھے بنا رہی اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کی امید رکھنا بالکل لیکن بھائی دین کے کام کو کام اگر بنایا تو پھر دین کے تقاضے آئیں گے تم پر اور جب دین کے تقاضے آئیں گے تو اس وقت میں اپنے نظاموں کو منسوخ کرنا سیکھو جب ہم ایک بات یاد رکھ ایک بار جھیل میں رکھا ڈھونڈنا بند خدا کے دین کے تقاضوں پر اگر قدم اٹھایا گیا اپنی طبیعتوں کے خلاف تو اللہ کی مدد نازد ہوگی ظاہر کے خلاف دین کے تقاضوں پر اگر قدم اٹھایا گیا طبیعتوں کے خلاف تو خدا کی مدد اترے گی ظاہر کے خلاف یاد رشیش کی عادت ڈالتی اور زندگی بھر کے لیے ڈالتی ہے زندگی بھر کے لیے ڈالتی ہے کیا ڈالتی ہے آدت کہ خدا کے دین کے تقاضوں پر ہماری طبیعتوں کے خلاف بھی اگر ہوا تو ہم اپنا قدم اٹھا لیں گے اور اس کے ساتھ امید رکھیں گے اللہ کی رحمت سے کہ وہ ہماری مدد کرے ظاہر کے خلاف ہمارا کام ہوگا زمین پر دین کے تطاسوں پر طبیعتوں کے خلاف قدموں کا اٹھانا تو اللہ کا کام ہوگا اس کے کرم اور فضل سے آسمانوں سے ایسے آدمیوں کی ظاہر کے خلاف مدد کرنا اگر ظاہر کے خلاف خدا کی مدد کو اتروانا ہے تو اپنی مدد اپنی طبیعتوں کے خلاف خدا کے دین کے تقاضوں پر قدم کے اٹھانے کے ہم آدھی بن جائیں پہنچنا تو وہاں تک ہے کہ دین کے کام کو کام بنانا ہے کاروباری گھریلو کو کسلوٹوں میں مدد ضرورت کرنا ہے اور اس پر پوری امت کو لانا ہے یہ تو ہمارے ہمارے کام کا وہ درجہ ہے جہاں تک ہمیں پہنچنا ہے لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں عادت ڈالتی ہوگی اپنے تقاضوں کو قربان کرنے کی اور اپنے نظاموں کو منسوخ کرنے کی اور اپنے پروگراموں کو بدلنے کی سمجھا ہے اس کی ہمیں آدت آج سے ہے اگلے مشورے کی بھی عادت پڑے گی اگلا جو مجمع آئے گا اس کو اس کے نظام کو منسوخ کرا کر اور اس سے اوقات مسول کرتے ہیں اور حضرات کی نیت پہ کیا ہے یہ میں نے مجھے بتا دو تو ارے یہ اجتماع جو اس کا ہے نا ہمارے سب کا ہے ابھی اس وقت میں مشورے کے لیے حضرت جی نے ہم کو بٹھایا ہے تو حضرت سے مشورہ کرنا ہے کہ اگلا جو مجمع آئے گا وہ مجموع جتنا جتنا وقت لے کر آئے گا تو آیا اس کے وقت کو بڑھوانا چاہیے یا اسی وقت پر ہمیں اناج کرنی چاہیے پہلے ہمارا مشورہ کر کیا رائے ہے تو لوگوں گی ارے کہو نا بھائی بڑھوانا چاہیے یہ بھی تو ہر جگہ دین کے فیصلے کی سورتیں پیدا ہوں گی نا خالی تم ہی تم اگر لگے رہے دین کے کام پر تو یہ تو ٹھیک نہ ہوا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا کر حج کے زمانے میں مسائلوں کے اندر جا کے کہتے تھے میم سورنی ب میاں بینی ب میم نو نی میرا ساتھی کون بنے گا میرا ساتھی کون بنے گا تو ہم جتنے کام کرنے والے ہیں ہمیں اپنی ساتھی بنا بنانے چاہیے کہ ہمارے ساتھی کون بنے گا وہ آنے والا مجموعہ ساتھی بنے گا اور وہ ساتھی کب بنے گا جب اپنے نظام کو منسوخ کرنا سیکھے اس پر آئے اس سے پہلے ہم اور آپ جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں ہے نا آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہو تو ہر علاقے کے آدمی آئے ہیں ایک کام تو وہ یہ کریں کہ جتنی جماعتیں بنا بنا کر لائے ہوں یہاں نقل اس کی پرچیاں تیار کر, کر کے جو تشکیل کے ذمہ دار ہیں ان کو دو بھی دوگے نہیں دوگے. دو نہیں دو گے دو سورج رکنے والا اس بنا پر اس وقت میں میں وہ پرچیاں نہیں مانتا اطمینان ہے اعتماد ہے تم حضرات پر کہ جو لائے گا جماعت کو واپس نہیں لے جائے گا انشاءاللہ شاء اللہ جماعت بھی بھیجیے گا یہ میرا ہو ٹھیک ہے اس وقت مجھے صرف ایک کام کرنا ہے کہ جتنا ارادہ کر کے تم حضرات یہاں کے شریف لائے ہو اس ارادوں کو منسوخ کرنا ہے اور آگے اپنے ارادے کو بڑھانا ہے اور بڑھاتے بڑھاتے اس وقت تو ہمارا تقاضہ یہ ہے کہ جو لوگ تین कम سے کم کے لیے ابھی آئے ہیں اس وقت میں مجھے شرم بھی آ رہی ہے پڑیسا بھی آتی اتنے زور سے نے کہا کام کو قوم بناؤ کام کو قوم بناؤ کام کو کام بناؤ آ کے تم ڈھیلی ڈھیلی بات ہم لوگوں کے سامنے بھی ایسی ڈھیلی بات کر رہے ہو جو اگلے مجلے کے سامنے کرنی تھی تو شرم مجھے بھی آ رہی ہے دہرت بھی آ رہی ہے لیکن اب کیا کریں میں شرمندہ ہوں تمہارے سامنے نظریں میری نیچے ہیں لیکن اب کیا کریں اب کرنا ہی پڑتا ہے اگلے مجلے کو سنبھالنا ہے تو اس بنا پر بھائی نیت تو وہی رکھیے لیکن اس کے لیے پہلی سیڑھی ہے کہ آدمی اپنے نظام کو منسوخ کرے اللہ کے اعتماد پر فیصلہ بات سمجھو کہ بمن یا بوتھ کل آدم لا جو ہوا آدمی اللہ پر بھروسہ کرے گا وہ اللہ اس کے لیے کفایت کرے گا یہ بالکل خدائی بات ہے اور یہ آسمانی بات ہے اور یہ چھوٹی کورٹ کا فیصلہ نہیں کہ جی جا ہائی کورٹ میں بدل جائے اور یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں کہ جی سپریم کورٹ میں جا کے بدل جائے اور یہ آسمانی فیصلہ ہے لڑے محفوظ کا یہ خدائی فیصلہ اس لیے اس مجمے سے اس وقت میں بکتنگ ہونے کی بنا تھا جو تیاریاں کر کے آئے ہیں نا وہ بچیاں تو آپ پہنچاتی رہی ہو یہاں کے تشکیل ذمہ دار ہے بھائی. کوئی بھائی کوئی ہمارے کام کے ذمہ دار ذرا میرے پورو جوان میں رہنے چاہیے تشکیل ذمہ دار کیوں ہو وہ دے بھائی تشکیل ذمہ داروں کو دے دینا ابھی وقت نہیں ابھی ہزار ہو جائے گی آدھا گھنٹہ سورج کے ڈبل میں باقی ہے بھائی سمجھے نا سوریل کوئی ہمارا تمہارا رشتہ دار نہیں ہے کہ بھائی کام واقعی تھوڑا میں ٹھہر جاؤں وہ تب تک ڈوبنے کا جو وقت آیا جائے تو ڈوب جائے گا اور نماز ہمارے ذمے آ جائے گی محفوظ کی فریض ہے خدا کا تو وہ وقت بھائی ڈوبنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد پرچیاں کس آدمی کو لا کر دے دینا تو کہاں ملو گے بھائی مجھ بات میں کہاں ڈھونڈنے گا تشکیل کے کمرے میں تشکیل کمرہ کہاں ہے نیچے تشکیل کا کمرہ ہے ڈھونڈ لیجیے گھر سے یہاں تک ڈھونڈ ماری مچھلی ڈھونڈ والی تم نے تو تشکر کا گمرا نہیں ڈھونڈ سکتے تو اس کو ڈھونڈ لیجیے اور ڈھونڈ کے اس کے جو ذمہ دار ہیں وہ پرچیاں دیجیے جو پرچیاں مجھے ابھی نہیں چاہیے ابھی تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں میرے محترم دوستو واقفی خدا کی ساتھ سے امید ہے صرف پورے یوروپ پر نہیں بلکہ پورے عالم پر خدا کی رحمتوں یا پرستی کی ہم امید رکھتے ہوئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے بدر کے صحابہ نے اپنے نظام کو منسوخ کیا آئے تو دیکھو تیس چالیس آدمیوں تجارت کے تجارتی کافیوں کو گرفتار کرنے کے لیے مقابلہ پڑ گیا ایک ہزار کے لشکر کے صحاب تیار ہو گئے نظام منسوخ ہو گیا آج تم حضرات کے نظام منسوخ ہونے ہیں جتنی نیت سے آئے ہو اس نیت میں بالکل بدلنا ہے اور جو چار مہینے سے کم کے ہیں ان حضرات کے ابھی چار مہینے ہونے ہیں ابھی چار مہینے نظام کو منسوخ کرنے میں مت کرتا اپنے نظام کو اللہ کے لیے منسوخ کرو گے اللہ کی ذات کے اوپر مدد کی امید رکھنا اللہ کی ذات کے اوپر امید کی مدد بالکل اللہ تعالی کی ذات سے مدد کی امید رکھنا اور امید ہے کہ نسلوں صدیوں تک کے فیصلے بعض گھڑیوں میں ہوتے ہیں کیا آج ہی بے گی جی وہ گھڑی ہو تبو والوں نے اپنا نظام منسوخ کیا دو سال سے تحت تھا پکی کھیتیاں کاٹ کر گھروں میں لانے کا زمانہ تھا قرضوں کے ادا کرنے کا پروگرام تھا اسے منسوخ کر دیا اور تبو کی طرف چلتی حضرت مرشا علیہ سلاب نے اپنا نظام منسوخ کیا بیوی کے لیے آگ لینی تھی خدا کے دین کا تقاضا آیا جلدی خدا کے دین کے تقاضے پر کتابوں میں ڈھونڈنا مشکل ہو گیا کچھ عورت کا ہوا کیا اگر کسی عالم کو معلوم ہو تو بابا میرے کو بتا دیجیے کتاب کے حوالے سے میں احسان مانوں گا کسی عالم کو علما بھی بہت سے ہے اس عورت کا ہوا کیا یہ کسی کتاب پہ جا کے مجھے دکھا دیجیے میرے بات تو کوئی زیادہ ہے ہی نہیں کوئی ڈھونڈنا ڈالنا بھی میرے لیے مشکل ہے کہ کوئی صاحب کتاب کے اوپر کوئی نظر رکھنے والا ہو یہ ابھی تک نہیں ملا ملا ایک آج کم بتایا تھا اتر گیا اندازے لگاؤ ایسا نظام منسوخ ہوا کو بیت ہے اس نظام کو منسوخ کر کے خدا کے دین یا پتہ نہیں مل چلتی پھر دیکھ کے دادا نے کیا کیا متعلق فرمائی آگے جا کر تموک میں جانے والوں کی اللہ نے کیا کیا مدد فرمائی بدر والوں کی اللہ نے کیا کیا مدد فرمائی آپ ہر زمانے کے انبیاء کرام اور صحابۂ گرام اضبال ریٹائرمنٹ بینک میں دیکھو گے کہ جو بھی ان کے نظام ہو جب خدا کے دین کے تقاضا آیا انہوں نے اپنے نظام کو منسوخ کر دیا اور خدا کے دین کے تقاضوں پر قدم اٹھا لیے تو اللہ تعالی کی مددیں ان کے ساتھ ہو گی تو اگر اپنے آدم پر خدا کی رحمتوں کو اتروانے کا ارادہ ہو ہاں اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہو تو اللہ کے وعدوں پر تو کر دو یقین اور رسل قریب سر سب کی دعاؤں پر کر دو یقین اور اپنے نظام کو کر دو منسوخ اب تو صرف وہ آدمی خط میں یہ دواؤ کی دعوت لی ہوئی نازائش ہے دعوت ساری پرسب کہ گمی نہ بدت ہے پتاوا ہے خلاصہ